صولطلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معجم اوسط جلد ایک صفحہ چار سو ستانوے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پینتیس ون ایٹ تھری جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و وبارک وسلم تو جب بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا نام پاک محمد و احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھیں محمد لکھیں یا احمد لکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وآلہ وسلم لکھیں گے تو انشاءاللہ شاء فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی وسبی وبارک وسلم آج ان شاء اللہ جنتی بازار کا تذکرہ سنیں گے محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بازار کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا جنتی بازار کیسے ہوگا کس دن لگے گا کیا صورت ہوگی یاد رکھیے ہر جمعے کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا اس میں شمالی ہوا چلے گی تو اس ہوا کا اثر کیا ہوگا کہ جنتیوں کے چہرے اور کپڑوں میں حسن و جمال میں نکھار آ جائے گا اور بھی حسن بڑھ جائے گا اس جنتی بازار سے جب واپسی گھر پہنچیں گے تو گھر والے کہیں گے اللہ کی قسم تم تو حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو تو یہ جنتی لوگ کہیں گے ہمارے پیچھے تم لوگوں کا خسر و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے یہ حدیث پاک کا خلاصہ پیش کیا گیا جو کہ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے آٹھ سو اب جنت کے بازار کو بازار کیوں کہا جا رہا ہے وہ حضرت امام نووی رحمت اللہ تعالی اس کے تحت فرماتے ہیں جس طرح بازار میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں تو جس جگہ پر جنت میں لوگ اکٹھے ہوں گے اسے بازار کہا جا رہا ہے اور اس بازار میں کاروبار نہیں ہوگا خرید و فروخت نہیں ہوگی آپس کی ملاقات ہوگی اور سبحان اللہ رب کا دیدار ہوگا جنتی جمع ہوں گے اور سودا کون سا ہوگا دیدار یار کا کس کا دیدار ہوگا صحابہ کا دیدار ہوگا اور پیارے اکالی ہی سلاد و سلام کا دیدار ہوگا اور یاد رکھیے جنت میں دن رات نہیں ہے ہفتہ مہینہ نہیں ہے کیونکہ جنت کے اندر نہ چاند ہے نہ سورج ہے مگر روشنی ہے اللہ کی قدرت کی اللہ کی رحمت کی اللہ کی عنایت کی اللہ کے فضل کی تو جمے سے مراد پورا ہفتہ ہے جنت میں بعض وقت بعض وقتوں سے افضل ہوں گے اس کی پہچان کون کرے گا اس کی پہچان کریں گے علماء دین جی دنیا میں علماء کی ضرورت ہے نا جنت میں بھی ضرورت ہوگی علماء کی بغیر علماء کے کام نہیں چلتا تو جنتی لوگ علماء سے وقت معلوم کریں گے بازار میں جائیں گے اور رب تعالی جب فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو تو لوگ علماء سے پوچھیں گے کہ ہم کیا مانگیں علماء کی حاجت جنت میں بھی ہوگی جبھی تو امیر علیہ سنت جم جم کر فرما رہے ہیں ہم کو اے سنی عالموں سے پیان دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے تو جمے کا دن جنت میں نعمتوں کی زیادتی کا دن ہوگا دنیا کا جو جمعہ ہے نا ایک نیکی کا ستر گنا سواب ہوتا ہے جنت میں جو ہوا چلے گی دنیا میں جو شمالی ہوا اتر والی ہوا اس کو کہتے جب یہ چلتی ہے تو بارش آتی ہے اور جنت میں جب یہ ہوا چلے گی تو خوشبو آئے گی عطر آئے گا جس سے جنتی لوگ جو ہیں محتر متر ہو جائیں گے اگر ویسٹ کی طرح منہ کر کے کھڑے ہوں تو رائٹ ہینڈ پر شمال مگر جنت میں مشرق مغرب شمال جنوب نہیں ہوگا اللہ اکبر جنتی جب گھر جائیں گے تو ان کا حسن اور بھی زیادہ ہو جائے گا خوشبو اور بھی زیادہ ہو جائے گی تو عورتیں جو گھر میں رہا کریں گی یہاں بھی جو مٹر گشت کرتی رہتی ہیں نا دنیا کے اندر یہ عبرت حاصل کریں جو بازاروں کی زینت بنتی ہیں نہیں عورت گھر کی زینت ہے بازار کی زینت نہیں ہے دفتر کی زینت نہیں ہے آفس کی زینت نہیں ہے یہ گھر کی زینت ہے تو جنتی عورتیں گھر میں رہا کریں گی جنتی ہو گھر میں رہا کریں گی تو جب مرد گھر واپس لوٹیں گے تو وہ عورتیں ان سے کہیں گی کہ آپ کا حسن تو اور بھی دوبالا ہو گیا تو یہ جنتی مرد کہیں گے کہ اپنی خوشبو جب انہیں محسوس ہوگی وہ کہیں گے کہ تمہاری خوشبو بھی زیادہ ہو گئی سرحان اللہ میرا آکا صلی اللہ علیہ ول وسلم کے صحابہ کی بات سنیے اور آکا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سنیں گے کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی کہ حضرت سیدنا ابو حرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے آپ کو مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے حضرت سعمہ سعید رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو کر کہا کیا جنت میں بظار ہوگا حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبر دی جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے جنت کے دراجات میں اپنے اعمال کے مطابق داخل ہوں گے پھر انہیں دنیا کے دنوں کے حساب سے ایک ہفتے میں اجازت دی جائے گی کہ اپنے رب کی زیارت کریں ان کے سامنے اللہ کا عرش ظاہر ہوگا اللہ تعالی ان پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا جنتیوں کے لیے نور کے ممبر موتیوں کے ممبر یاقوت کے ممبر زبرجت کے ممبر سونے کے ممبر چاندیوں کے ممبر رکھے جائیں گے جس پر جنتی لوگ بیٹھیں گے ادنا درجے والا جنتی حالانکہ جنت میں کوئی ادنا نہیں مشک اور کافور کے ٹیلے پر ہوگا ریت کو جمع ہو جاتی نا ابھر جاتی ہے اس کو ٹیلا کہتے ہیں تو مشکر کافور کے ٹیلے ہوں گے اور جو کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے یہ, یہ تصور نہیں کرے گا کہ یہ مجھ سے افضل ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے احساط فرمایا ہاں کیا تم سورج کو اور چودہویں رات میں چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو عرض کی نہیں فرمایا ایسے ہی تم اپنے رب عز وجل کو دیکھنے میں شک نہ کرو اس مجلس میں جنت میں ہر ایک کے سامنے اللہ عز و جل بے حجاب موجود ہوگا حتیٰ کہ ایک شخص سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے فلاں کے بیٹے فلاں کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب نے ایسے ایسے کہا تھا اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیاوی بد عہدیاں یاد دلائے گا بندہ عرض کرے گا یا اللہ کیا تم نے مجھے بخش نہیں دیا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا ہاں تو میری وسیع رحمت کی وجہ سے ہی اس درجے میں پہنچا ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ان کے اوپر جنتیوں پر بادل چھا جائے گا خوشبو برسے گی دنیا میں پانی برستا ہے نا وہ خوشبو برسے گی اور ایسی خوشبو سبحان اللہ کہ اس جیسی خوشبو کبھی کسی چیز میں نہ پائی ہوگی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اس انعام و اکرام کی طرف جاؤ جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہے اس میں جو جو چاہو لے لو تب ہم بازار میں پہنچیں گے اس بازار میں ہوں گے فرشتے یا تو طرح طرح کے فراڈیے بیٹھے ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے اس تقرر اللہ بعض جگہوں پر تو عورتیں بھی ڈیلنگ کر رہی ہوتی ہیں جنت میں فرشتے ہوں گے جنتی بازار میں اور جنتی بازار میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان جیسی چیزیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہ کانوں نے سنی اور نہ ہی کبھی دل پر ایسی چیزوں کا خیال گزرا ہمارے وہم و گمان سے بڑھ کر وہاں اشیاء ہوں گی جنتی بازار میں جو چاہیں گے ہمیں دے دیا جائے گا کیونکہ خرید و فروخت نہیں ہوگی اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے بلند درجے والا خود آئے گا اپنے سے نیچے درجے والے سے ملے گا حالانکہ کوئی نیچا نہیں لباس پسند آیا تو ابھی بات ختم نہ ہوئی وہ لباس اپنے اوپر محسوس کرے گا اللہ اکبر کیونکہ جنت میں غم نہیں گھروں کی طرف لوٹیں گے تو ان کی ازواج ملیں گی کہیں گی مرحبا خوش آمدید جس وقت آپ یہاں سے گئے تھے اس وقت کے مقابلے میں اب آپ کا حسن و جمال بہت زیادہ ہے تو جنتی کہیں گے آج ہمیں اپنے رب تعلی کے دربار میں بیٹھنا نصیب ہوا تھا خدا جبار کے حضور ہمیں ہم نشینی نصیب ہوئی ہمارا حق یہی تھا کہ ہم ایسے لوٹیں جیسے اب لوٹے ہیں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت فرما دے اللہ عمنی اس القل جنت الفرد غیر حساب آمین امیر السنت جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں آئیے ہم بھی کرتے ہیں فردوس میں پڑوس بے اپنے حبیب کا فردوس میں پڑو تو بے حساب بخش دیا تار زار کو تو بے حساب بخش دے تار زار کو تجھ کو نبی کا واسطہ یا یار مو سیتا یار شبیب صلی اللہ تعالی الحمد ولی ہی و صحبی ہی وبارہ کے اصط دنیا میں جمعے کے دن محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں نا امیر و غریب سارے جامع مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں پھر اللہ کی یاد کرتے ہیں نماز جمعہ پڑھتے ہیں اسی طرح جنتی جنت میں ادنا اعلی وہ جمعہ بازار میں جمع ہوں گے اور رب کا دیدار کریں گے دنیا کی جامع مسجد جو ہے یہ ہے جامع المتفرقین مختلف لوگوں کو جمع کرتی تو ایسے جنت کا بازار مختلف جنتیوں کو جمع کرے گا سبحان اللہ اور اس بازار میں ہم جیسے گناہگار انشاءاللہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا رب تالا کا دیدار جنت میں گھروں میں اکیلے میں ہوا کرے گا اور بازار میں سب کے ساتھ ہوا کرے گا اور یاد رکھیے جنت کی جو سب سے اعلی نعمت ہے نا وہ رب تالا کا دیدار ہے اور جنتی بازار میں رب تالا کا دیدار خصوصی طور پر ہوا کرے گا جنت کے بازار میں ایک خصوصی باغ ہوگا جس میں جنتیوں کو رب تعالی کا دیدار کرایا جائے گا بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور اس باغ میں جنتی رب تعالی کا دیدار کریں گے سبحان اللہ دیدار الہی کی کیفیت کیا ہوگی اس وقت عالم کیا ہوگا سما کیا ہوگا اللہ اکبر دنیا میں سورج دھوپ کے ذریعے نظر آتا ہے چاند بغیر کسی ذریعے کے مگر دونوں پر یقین دونوں کے مشاہدے سے ہوتا ہے تو اسی طرح جنت میں دیدار الہی کا یقین دیدار الہی سے ہی ہوگا اور رب تعالی جنتیوں سے کلام بھی فرمائے گا اور بل بغیر واسطہ دیدار گفتار سب ایک ساتھ نصیب ہوا کرے گی اللہ خیر سے نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اپنے بندے سے فرمائے کہ فلاں فلاں وقت فلاں فلاں گنا کیے تھے تجھے یاد ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمائے گا یہ سرزنش کے طور پر نہیں ہوگا ناراضی کے طور پر نہیں ہوگا اب ناراضی اور سرزنش کے طور پر ہو تو بندے کو رنج ہوگا اور جنت میں رنج نہیں بلکہ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی بخشش یاد فرمائے گا جس سے بندے کی خوشی اور بھی بڑھ جائے گی دوبالا ہو جائے گی میرا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت رب تالا کی بخشش یہ دن دنیا میں بھی دل کا چین ہے آخرت میں بھی دلوں کا چین ہوگا انشاءاللہ جنتی بادل کیسے ہوں گے اللہ اکبر دنیا میں جب بادل ظاہر ہوتے ہیں تو عجیب سما بن جاتا ہے موسم بدل جاتا ہے کیفیت بدل جاتی اور بادل سے پانی برستا ہے جنت میں جو بہادر ہوگا اس سے عطر اور خوشبو برسے گی وہ کیسی ہوگی اللہ دکھا دے اپنے کرم سے جنتی بازاروں سے لوگ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بھرے بھرے پھریں گے ان اور یہاں جو منتظم ہوں گے جنتی خدمتگار فرشتے ہوں گے اور جو شخص جس نعمت کی رغبت رکھے گا وہ فرشتے اٹھا کر اسے عطا کر دیں گے بلکہ گھر تک پہنچا دیں گے ان نعمتوں کے نام ان کی خوبی بیان کرنے کے لیے مفتی احمد یار خان نئیمی فرما رہے ہیں الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس دنیا کی کسی بڑی جگہ کا تذکرہ کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے ان نعمتوں کا بیان کیسے کر سکتے ہیں وہ تو دیکھ کر ہی پتا چلے گا اور جنت میں امید دل میں خیال آتے ہی پوری ہو جائے گی منہ سے کہنا بھی نہیں پڑے گا بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی دل میں خواہش پیدا ہوئی خیال آیا اسی وقت وہ خواہش پوری کر دی جائے گی مفتی احمد یارخان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں دنیا میں جو اللہ رسول چاہیں وہ ہم کریں ان شاء اللہ وہاں جو ہم چاہیں گے رب کرے گا اللہ توفیق عطا فرما دے اللہ اکبر جب جنتی گھروں کو واپس ہوں گے تو ان کی جو دنیا کی ازواج تھیں جو جنتی حورے ہیں ان کو ویلکم کریں گے استقبال کریں گے مرحبا کہیں گے خوش آمدید کہیں گے کہ یہاں سے جب گئے تو اس کے مقابلے میں اب حسن و جمال بہت زیادہ ہو گیا تو یہ کہیں گے کہ یہ حسن و جمال اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا نتیجہ ہے تو جنت میں جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار بھی نصیب ہوگا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا یاد رکھیے اہل سنت کا یہ عقید ہے کہ مسلمانوں کو آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی کا دیدار ہوگا للین احسن الحسن و زیادہ کوتاروں کام فی ہال پارا گیارہ سورہ سے آیت نمبر چھبیس ترجمہ کمزور امان بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد اور ان کے منہ پر نہ چڑے گی سیاہی اور نہ خوری وہی جنت والے ہیں اور وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو بھلائی والے کون اللہ تبارہ کا بتالا کہ فرما بردار بندے فرما بردار مسلمان اور بھلائی سے کیا مراد ہے بھلائی سے مراد جنت ہے اور اس بھلائی پر بھی زیادتی کی جائے گی اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے دیدار الہی سبحان اللہ پارہ چھبیس سور قوف آئت نمبر پینتیس میں ارشاد ہوتا ہے لہم یش نفی مزید <مَذِيد> ترجمہ کمزالمان ان کے لیے ہے اس میں جو چاہیں اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے یعنی جنتی جو طلب کریں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور زیادہ سے کیا مراد ہے ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے زیادہ سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار اللہ تبارہ کا تعالی کی تجلی جس سے جنتی ہر جمے کو نوازے جائیں گے سبحان اللہ پاراونتی سور قیاما آیت نمبر بائیس تیئیس ارشاد ہوتا ہے وجوہن ایذن الی کچھ منہ اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے سبحان اللہ اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے مسلم شریف حدیث نمبر سولہ صحابہ کے نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں فرمایا کیا دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہو سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی عرض کی نہیں فرمایا چودہویں رات کو جب بادل نہ ہو تو کیا تمہیں چاند دیکھنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے ارض کی نہیں فرمایا ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے تمہیں اپنے رب عز وجل کو دیکھنے میں صرف اتنی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف تم کو سورج یا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے اللہ کرم سے ہمیں وہ دن دکھائے اور جنت میں جانے کی تیاری بھی نصیب فرمائے بہت پیارا رسالہ ہے جنت کی تیاری امتحانات کی تیاری کرتے ہیں مکانات کی تیاری کرتے ہیں سروس کے لیے تیاری کرتے ہیں شادی کے لیے تیاری کرتے ہیں دعوت میں جانے کے لیے تیاری ہے کیا کیا تیاریاں ہیں آخرت کی تیاری ہے کو قبر کی تیاری ہے کیا کی تیاری ہے رب سے ملاقات کی تیاری ہے جنت میں جانے کا شوق ہے کیا جنت کی تیاری ہے ایمان کے بغیر تو جنت نہیں ملے گی اور عام عوامی رفا لات ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی کرنے کون کون سے احمد کرنے یہ رسالہ پڑے جنت میں لے جانے والے اعمال یہ کتاب پڑھیں اس میں لکھے ہوئے وہ امال جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں وہ ڈگریاں جو مال دلوانے والی ہیں سب کی تفصیل پتہ ہے جس سے انکریمنٹ لگتا ہے اس کی سب ڈیٹیل پتہ ہے جنت میں لے جانے والے احمال کی خبر نہیں ہے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو پتا چلتا رہے گا داؤ اسلامی کے اجتماعات میں آئیں گے تو پتا چلے گا یہ کتاب پڑھیں داؤ اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے یہ رسالا پڑے یہ تو مختصر بالکل داؤ اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے الحمد جنت میں لے جانے والے بہت سارے اعمال ہیں یاد رکھیں ہر نیکی اللہ کی رحمت سے جنت کی طرف لے جانے والی ہے اور ہر گناہ یہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے میرا کلی سلا تو اسلام نے فرمایا پانچ اعمال ایسے ہیں جو انہیں ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنتیوں میں لکھے گا وہ پانچ اعمال کون سے ہیں نمبر ایک مریض کی عیادت کرنا نمبر دو جنازے میں حاضر ہونا نمبر تین ایک دن کا روزہ رکھا ایک دن کا روزہ رکھنا چار جمعہ کے لئے جانا پانچ غلام آزاد کرنا تو اللہ نصیب فرمائے یہ مریض کی عیادت کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے جنازوں میں حاضری دینا جنازہ پڑھنا بھی آتا ہو اللہ کرے مدنی قافلوں میں سفر کریں نا ان شاء آپ کو مبلغین دعوت اسلامی جنازہ سکھا دیں گے اللہ کی رحمت سے ایک دن کا روزہ رکھنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے نماز جمعہ کے لئے جانا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرمائے اللہ اص الکل جنت الفرد آمین آمین, آمین. بجا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم